رابط سورہ ظفر و شورا چاہیے سابقہ سورت میں ازالہ شبہ تھا تو اس صورت کے آخر میں بھی قہریہ کے شبہ کا ازالہ کیا گیا جیسا کہ ارشاد ہے بلا یمل کلین یا دون امل دون افا نیر صداقت قرآن اور اس بات رسالہ میں سورہ شورا کے خاتمہ اور سورت و کے آپ یا ابتدا کا مضمون مشترک ہے خلاصہ جی تمحید ماں ترغیب تین درائے لکلیا چار درائے نکلیا ایک درید وائے آخر میں دعو سورت الحب زجریں شکریہ ترغیہ تسلیات اور احوال قیامت حامی اللہ عالم بمراد و کتاب المبین تمہید ما ترغیب ابا قسمیہ ہے قسم ہے کتاب کی جو واضح ہے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 جال قرآن جو ہے صداقت کی دلیل تو بن جاتا ہے نا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو انا جال نا جواب قسم بے شک کیا ہم نے اس کتاب کو اس سال میں کہ یہ قرآن عربی ہے لال لکھنون حکمت عربی یاد تاکہ تم سمجھو بائی نوفی امل کتاب رفت شان قرآن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 فی امل کتاب یہ پہلے پہلے قرآن کہاں ہے لوح محفوظ میں ٹھیک <تصح> ہے یہ لوح محفوظ میں ہے پہلے پہلے وہ لوح محفوظ ہمارے نزدیک ہے اب سمجھ آ گی بات آپ نظر بند کو مجھ سے زراعت کیا بس پھیر دیں گے ہم تم میں سے قرآن کو پھیر دینا کیا ہم پھیر دیں گے تم سے قرآن کو کیا پھیر دینا یعنی نازل نہیں کریں گے ان کون تم قوم مسرفین مصرفین باوجہ اس کے کہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے مطلب یہ ہے کہ تمہاری تکزیب سے سلسلہ تنزیل رک نہیں سکتا تم جو جٹھلا رہے ہو نا تو تمہارے جٹھلانے سے ہمارا سلسلہ ہے تنظیل نہیں روک سکتا قرآن پاک اترتا رہے گا تم جیسے قوم میں مصرفین بڑھو کم ارسل تخریف دنیا اور کم ارسلام نبین اور بہت سے نبیوں کو بھیجا ہم نے پہلے لوگوں کے اندر بھائی پہلے لوگ جٹلاتے تھے یا نہیں لیکن ہم بھیجتے رہے یا ختم کر دیا آہ. تو سلسلہ تو چلا آ رہا ہے تبلیغ کا تنزیل کا کہ جائیں اور بہت سے نبیوں کو بھیجا ہم نے پہلے لوگوں کے اندر باوجود تقزیب کے مایاتی من نبیین تقریب دنیا ہی ہوئی۔ اور نہ آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر ہوتے ساتھ اس کے استحزا کرتے لیکن ہم نے سلسلہ جاری رکھا فعال نا شدم ندشاہ انجام تقزیب ہلا کر دیا ہم نے ق من ایسے لوگوں کو جو زیاد سخت من ہم ان اہل مکہ سے قوم آج سمو دن سے سخت یا نہیں ہلاک کر دیا قومن ایسے لوگوں کو جو زیاد سخت اہل مکہ سے بار گرفت کے اور چلا آ رہا ہے یا مزا من گزر چکی حالت پہلے لوگوں کی اہلا کی اور گزر چکی ہے حالت پہلے لوگوں کی کون سی حالت اہلا تھی ہم نے ہلاک کر دیا ان کو یہ سمجھ آ آگے آسان ہے جی والا ان تم دلیل لکلی اطرافی نمبر اور البتہ اگر سوال کرے تو ان سے کس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو ضرور کہیں گے پیدا کیا ان کو اس ذات میں جو غالب ہے جاننے والا ہے جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو کیا جی بچھونا یہ فیل نمبر ایک اور کیا واسطے تمہارے زمین کے اندر راہیں فیل نمبر دو تاکہ تم راہ پاؤ بل نزلہ یہ نمبر کتنی جی تین یہ افعال خدا ہیں جس نے اتارا آسمان سے پانی کو مناسب اندازے کے پانچ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 سناف بھی مراد لے سکتے جوڑے بھی مراد لے سکتے پیدا کی اقسام سارے یا جوڑے کارے اور جال القم نمبر کتنی جی پانچ اور کیا واسطے تمہارے کشتیوں سے اور جانوروں سے وہ چیزیں جن پہ سوار ہوتے ہوتا سب تاکہ چڑھ بیٹھو ان کی پشت پہ پھر یاد کرو نعمت رب اپنے کی طریقے کامیابی نمبر ایک پھر یاد کرو دل سے اپنے رب کی نعمت کو جب برابر بیٹھ جاؤ ان کے اوپر چڑھ بیٹھو سواری پہ و تکولو طریقے کامیابی نمبر دو اور زبان سے بھی کہو دل میں اللہ کی نعمت کو یاد کرو بتکول زبان سے کہو سبحان اللہ زی سخر یہ پڑھتے ہو دعا یا نہیں پاک ہے وہ ذات اس نتابے کے واسطے ہمارے اس سواری کو حالانکہ نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے ایک بڑے بڑے اونٹ ہیں ہاتھی ہیں تمہارے قابو میں آ جاتے ہیں اللہ نے کاب میں کیا وہی نئے رب نا طریقے کامیابی نمبر تین فکر آخرت بھی ہونا چاہیے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وہ جاد لو میری واد جا مشرقین کا حال سنو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 اور چن لیا تم کو کس کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ویدا بشیرا حالانکہ جب خوشخبری دیا جاتا ہے ایک تمہارا ساتھ اس بیٹی کے, کے بیان کی واسطے رہمان کے وہی وس بیٹی کی تو ذلح وجوہ سارا دن رہتا ہے چہرہ اس کا سیاح بے رونق ارو غم کا برا ہوتا ہے گھر بیٹی پیدا ہونا خوشخبری دو تو منہ سیاہ ہو جاتا ہے یہ رد کون تھا جی الزامی جواب تھا اب جواب تحقیقی ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھو عورت ہے نا عورت عام طور پر اس کی نشو و نما کس کے اندر ہوتی ہے زیوروں کے اندر کس کے اندر زیوروں کے اندر زیباحث کی چیزوں کے اندر ہوتی ہے پھر عورت جو ہے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 اور بے نظیر تقریر کری تک فل فر, فر فر فر فر ایسا نا تو یہ ایک شاز و نادر بات ہے کیا ہے شاذ الرات میں عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں عام طور کے اوپر جو مرد جو ہے زور شور ہوتا ہے اچھا حضرت یہی پر میوں نشا ہو یہ جواب تحقیقی ہے بھلا بتاؤ جس کی نشو و نما ہو یو نشو نش و نما بلا بتاؤ کہ جس کی نشو و نما ہو کس کے اندر زیورات کے اندر واہ ہوا فلفسام غیر مبین اور وہ مباسے کے اندر وضاحت ہی نہ کر سکے عام طور پہ عورت جھگڑے کے اندر مبادسے کے اندر وضاحت نہیں کر سکتی تو وہ کیسے خدا کی بیٹی بانی ہے ایسے یعنی خدا کے لیے بیٹیاں بنا اور بیٹیوں کا یہ حال ہے بجال الملائے کا یہ زجر ہے پہلے فرمایا کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اب تصریح فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں کس کو بنایا فرشتوں کو اور قرار دیا تجویز کیا فرشتوں کو جو کہ وہ بند رحمان ہیں اللہ کے رہمان ہے مولنا سے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 جب پیدائش کے وقت بھی حاضر نہیں تھے تو اب سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا جھوٹ کی شہادت لکھی جا رہی ہے قیامت کے دن بعد پرس ہوگی ابھی لکھی جا رہی ہے ان کی جھوٹی شہادت اور بھائی اس سالوں قیامت میں پوچھے جائیں گے وکالوشار رہمار شکوا وہی بات ہے جی پہلی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 اور چیزیں کئی دفعہ فرق یہاں کر چکا ہوں دیکھو شکوا اور کہتے ہیں اگر چاہتا رہمان تو نہ عبادت کرتے ہم ان فرشتوں کی پر میں نہیں باجتی ان کے ساتھ اس چیز کے کوئی دلیل اقلی کہ خدا نے حکم کیا ہے کوئی دلیل پیش کرو نہیں وہ مگر اٹکل باتیں کرتے ہیں یا فرسون کا منع اٹکل کی باتیں بے تحقیق کی باتیں ہم آ تو کتابان یا دی ہو ہم نے ان کو کوئی دلیل نقلی پہلے علم کے نیچے دلیل نکلی لکھو ادھر دلیل نکلی یا دی ہو ہم نے ان کو دلیل نکلی میں انقابلی قرآن سے پہلے پس وہ اس کے ساتھ مضبوط پکڑنے والے ہوں ایسے بھی نہیں کہ دلیل نکلی کو مضبوط پکڑنے والی کتاب کی نقل ہو کوئی بل کالو سباب ضلالت نہ ان کے پاس دلیل کلی ہے نہ دلیل نکلی ہے کوئی کتاب بھی نہیں نازل ہوئی اثر گمراہی کا سبب یہ ہے سبب اثرال کہ ان کے باپ دادا تھے گمراہ اور ان کی تقلید کر رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے کے اوپر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پہ ہدایت پانے والے ہیں دھوڑ ہدایت پائی گمراہ ہیں قزال کا تسلی خاتم المیا <الانبیاء> حضرت اسی طرح نہ بھیجا ہم نے تو اس سے پہلے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا مگر کہا تھا اس بستی کے سرداروں نے مترافون منا تب کا سرداروں نے کہ بے شک پائے ہم نے اپنے باپ داد داد ایک طریقے پہ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی اقتدار کرنے والے ہیں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 کال کا بالکل نہیں مانے گی ان کا فرون کو پہلے کو بے شک ہم کفر کرنے والے ہیں ساتھ اس دین کے بھیجے گئے تم ساتھ اس کے پنت کمنا انجام انار پس بدلا لیا ہم نے ان سے پس دے کیسے تھا انجام قبض دین کا وائس کال ابراہیم دلیل نکلی نمبارے بھئی انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا یہ طریقہ کس سے چلا رہا ہے باپ دادا سے اور ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا تقلید اگر ضروری ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں. کی تھی تقلید اور ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج دے دیا کہ تم گمراہ ہوزرے تو آزر کی تقلید نہیں کی تھی یہ دلی نقلی نمبر ایک ہے تکلید آبا نترو جو گمراہ ہے اور جب کا ابراہیم نے اپنے باپ کو اپنے قوم کو بے شک میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کو پوچھتے ہو مگر وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو اس کے ساتھ میری یاری ہے فع اللہ وہ اللہ تعالی میری راہ فرماتے ہیں دین اور دنیا کی مسلطوں میں بے شک وہ اللہ راہ برید فرماتے رہتے ہیں میری کس بارے میں دین اور دنیا کی دونوں مسجدوں وجال تعالی متن باقیا اور کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کو وہ باپ جو باقی رہنے والی ہے ان کی اولاد کے اندر ابراہیم نے وسیع کی عصا کو عشا نے یاقوب کو یاقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی طرح توحید چلی آ رہی ہے اور کیا ابراہیم نے اس توحید کو ایسا کلمہ جو باقی رہنے والے بیچ اولاد اس کے لا لحم جرجے ہوں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے رہیں توحید سیکھنے کے لیے شرک سے باز آتے رہیں بال متا تو ہاؤ یہ جی اس سے اب خطاب اہل مکہ کو اسباب غفلت خطاب اہل مکہ اور اسباب غفلت بلکہ نفع دیا میں نے ان کو مکے والوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو مطلب ان کو جلدی ہلاک نہیں کیا بھائی اسماعیل علیہ السلام کے بعد تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ مکے والوں کے اوپر کوئی عذاب آیا ہو کوئی تاریخ ثابت کرتی ہے بلکہ ابرا آیا تو خود پہ عذاب آیا ابرا خود تباہ ہوا نا تو آپ دیکھو اللہ نے کتنی مہلت دی مکے والوں کو تاکہ کچھ سدھر جائیں کیت رہیں بلکہ نفا دیا میں نے ان کو ان کے باپ دادا کو یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس سچا قرآن حق سے مراد سچا قرآن اور رسول بیان کرنے والا علما جا ملحق شکوا جب آگ یا ان کے پاس سچا قرآن تو کالو حاضہ شہر توہین قرآن قرآن کی یوں توہین کی یہ جادو ہے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں وہ کالو یہ قرآن کی توہین کی اور رسول کی توہین کی توہین رسول اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن اوپر ایک مرد کے جو کہ سردار ہو یہ عظیم کس کی صفادہ ہے رجل کی جو کہ بڑا ہو سردار ہو دو بستیوں سے بستیوں سے مراد کون ہے مکہ اور تائے تو کیا کہنے لگے کہ مکہ اور تائے میں سے کسی سردار کو اترتا کیس جی سردار کو اترتا تب مانتے یتی میں مکہ پہ کہ اترا یہ توہین کی رسول کیا نہیں یہ تو اللہ پسند کرتے ہیں اللہ یخل کو باشا و یختا اہم یقسمون رحمت ربک جواب شکو اللہ نے فرمایا دیکھو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 بریلوی صاحبان ایک حدیث سے ذرا دلیل نکالتے ہیں حدیث میں انما نقاسم البل یوتی حالانکہ وہ حدیث کتاب العلم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں علم انما قاسم اللہ یوتی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے علم مجھ کو دیتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں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 ان کے پاس دنیا بہت ہے ہتھیار بہت ہے یہ بروی صاحبان سے پوچھو تم ہم کہتے کہ حضور تقسیم کر رہے ہیں یعنی حضور ان کو دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا ایسے گستاخی نہیں باقی اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھنے والا لا یوسل یقم اور سمجھی بات تو روزی ہی کس نے تقسیم کیا ہے اللہ نے تو نبوت کا کافی بھی کون ہے اللہ دیکھو جی ہم نے ہی تقسیم کی اور پھر ایک مختصر سرمانی کا قانون ہے یہ مبتدا کی خبر جملہ پھیل یا ہونا تو حسر کا فائدہ دیتی ہے یہ ای مبتدا ہے کر کا جملہ پھیل یا حسر کا فائدہ صرف ہم نے بانٹ دی ان کے درمیان روزے دنیاوی زندگی کے اندر اور بلند کیا ہم نے بعض کو اوپر بعض کے درجوں کے اندر کوئی سردار ہے کوئی غلام ہے یہ کیوں جی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 اس لیے اللہ تعالی نے کسی کو غریب رکھا ہے تاکہ اس وی کرتے تھے وہ رحمت و ربے کا خیر عموماؤں جب روزی اللہ نے تقسیم کیا ہے تو رحمت رب کا کہ نیچے کو نبوت نبوت, نبوت تو تیرے رب کی خاص رحمت ہے یہ بھی اللہ تقسیم کریں گے یا ان کے حوالے کریں گے اور رحمت رب تیرے کی خاص نبوت بہتر ہے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 یہ کہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ کافر جماتے تو البتہ کر دیتے ہم ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں ساتھ رحمان کے کیا کر دیتے لے ہیں ان کے گھروں کے لیے چھتیں کر دیتے چاندی کی ان کے گھروں کی چھتیں کس کی ہوتی وہ مہارجا اور سیڑھیاں بھی کیا ہوتی چاندی کی اس کے اوپر چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی کس کے ہوتے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 بغیر چاند روزہ بہار ہے دنیاوی زندگی اور آخرت نزدیک رب تیرے کے واسطے متقین کے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلّی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف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 www dot